الحمدللہ رب جھنگ اللہ رمین سید سعید البیہ اما المستری دین اسلام نے انسان کی تمام سار معاملات میں رہنمائی کی ہے حتیہ کے سہارت پاقیگی کے احکام سکھاتے ہوئے قزائے حاجت کے آداب بھی بتائے سیدہ وزیرہ بھی شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قضاء حاجت کے لیے جانے کا ارادہ ہوتا اذا ذہب المذہب ابعد تو دور چلے جاتے حتہ لار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 تو پڑھتے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور روایت میں ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایا اناج ہے یہ جو پدائے حاجت کرنے کی جگہ ہوتی ہے یہ جنات کے حاضر ہونے کی جگہ ہے لہذا جب تم میں سے کوئی آدمی خدا حاجت کے لیے جائے فلی ہی مل خوبصور تو وہ کہے اعوذ باللہ ہی ملخوب اصیب الخبا کہ میں خبیص جنو اور جننیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ اوبی کا یا دونوں کرماد ثابت ہیں دونوں کہے جا سکتے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ قزائے حاجت کے لیے ایک تو بندہ ایسی جگہ منتخب کرے جہاں وہ دوسروں کی نگاہ سے اوجھل ہو جائے چھپ جائے اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قزائے حاجت کے لیے جب بندہ واش روم میں جائے تو دعا پڑھ کے جائے اعوذ آڑو من کا مین یا اعوذ اللہ من مین الخبوتی پڑے اور تیسری بات اہم وہ یہ ہے کہ یہ جو قضاء حاجت کی جگہ ہوتی ہے یہ جنات کے حاضر ہونے کی جگہ ہے خبیز جن یہاں حاضر ہوتی ہے جو مومنٹ جنات ہیں ان کی خوراک کے لیے اللہ صاحب تعالیٰ نے پاقیدہ انتظام کیا ہوا ہے اور جو خبیص جن ہیں وہ قبیس چیزیں ہی کھاتے ہیں جس طرح قبیز انسان وہ غلیظ ترین چیزیں کھاتے ہیں ایسے ہی جو خبیز قیاتی ہیں وہ انسان کا فضلا اور اس طرح کی چیزیں یہ ان کی خوراک ہے میں یہ وش کا دارات جنات کے حاضر ہونے کی جگہ ہے یہ اس سے ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ عموماً آج کل جو ہمارا جدید قسم ہے کہ گھروں میں اٹیچڈ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 اس کے دروازے کو سٹل مزدور بند رکھا جائے تاکہ وہ ان کا جو عمل دخل ہے وہ گھر کے دیگر معاملات میں آ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے کما رہی ہے